پھر اسے جننی کا درد ایک کھجور کی جڑ میں لے آیا بولی ہے کسی طرح میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی اور بھولی بسری ہو جاتی